وک بِدعَةً بِدعَةٍ اللہ <النار> ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت دردو سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعت اقدس پہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا نبی علیہ السلاۃ والسلام کا دین دو چیزوں سے ماخود ہے نمبر ایک اللہ کی کتاب اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ علیہ السلاۃ وسلام کی سنت اس کے کئی ایک اعتبار ہیں پہلا اس کا اعتبار یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی وضاحت کرتی ہے قرآن کریم میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو مجمل ہیں جن میں اجمال سے کام لیا گیا ہے تفصیل بیان نہیں کی گئی تو نبی علیہ اللہ تو السلام کی سنت آپ کی احادیث قرآن کریم کے اجمال کو دور کرتی ہیں نبی علیہ اللہ سلام کی سنت کی دوسری حیثیت یہ ہے دوسرا اعتبار یہ ہے کہ بہت سے ایسے امور ہیں بہت سے ایسے احکام ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی سنت میں ان کا تذکرہ کیا یا آپ نے ان پہ عمل کیا تو یوں قرآن کریم کے احکام و مسائل کی آپ نے تاکید فرمائی اور تیسری حیثیت نبی علیہ اللہ کی سنت کی یہ ہے کہ کئی ایسے امور ہیں جو قرآن کریم میں سرے سے بیان نہیں ہوئے وہ آپ علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بیان کیے تو اس لحاظ سے آپ کی سنت مستقل طور پہ شریعت کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور میں اپنے احباب اور دوستوں سے چاہوں گا کہ وہ سنت کی اس تیسری حیثیت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کیونکہ موجودہ زمانے میں پاک و ہند میں انکار حدیث کا فتنہ اپنے عروج پہ ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو نبی علی السلاۃ وسلام کی احادیث کو شریعت ماننے سے انکاری ہیں دین ماننے سے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علی السلاۃ وسلام کی احادیث اور آپ کی سنت جہاں قرآن کے مطابق ہوگی قرآن کی تائید کرے گی قرآن کی وضاحت کرے گی وہاں پہ لے لیا جائے گا اور جہاں پہ آپ کی احادیث آپ کی سنت کو ایسی چیز بیان کریں جس کی تائید ہمیں قرآن سے نہ ملے تو ایسی احادیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا قبول نہیں کیا جائے گا نبی علی السلاۃ السلام نے اس فتنے کے بارے میں بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا امام ابو دعود اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علی السلاۃ السلام نے شاد فرمایا تھا کہ, کہ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو توجہ سے سن لو جیسے اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے ایسے ہی اللہ نے مجھے قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے اور وہ کیا ہے وہ آپ علیہ اصلاۃ و السلام کی سنت ہے آپ اسی حدیث میں وضاحت فرماتے ہیں کہ گدے کو میں حرام قرار دے رہا ہوں وہ گدا جو گھروں میں پالا جاتا ہے جسے گھریلو گدا کہتے ہیں فرمایا میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں اب یہ گدا قرآن کریم میں آپ کو حرام نہیں ملے گا قرآن کریم میں کوئی ایسی عیت نہیں ملے گی جس سے پتہ چلے کہ یہ حرام ہے یہ کہاں سے پتہ چلے گا نبی علیہ السلاۃ والسلام کی احادیث سے آپ کی سنت سے جو نبی علیہ السلاط کی سنت سے اعراض کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں شعاد فرماتے ہیں کہ وہ من کو کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو اس ایت کا مطلب بظاہر یوں لگتا ہے کہ اگر کسی نے ایک روپیہ چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے جو نبی علی السلاۃ السلام کی سنت سے آپ کے حادثی سے راز کرے گا وہ کسی نہ کسی چور پہ یہ ظلم کر بیٹھے گا کہ ایک روپے پہ دس روپے پہ سو روپے پہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے گا لیکن جس کا نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی احادیث پہ ایمان ہے آپ کی سنت پہ ایمان ہے وہ جانتا ہے کہ آپ نے اس عید کی وضاحت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ چور کا ہاتھ تب کاٹا جائے گا جب وہ ایک دینار کی چوٹائی کے برابر چوری کرے ایک درم کی چوتھائی کے برابر چوری کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی سے پیسوں پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا باقاعدہ ایک مقدار مقرر کی گئی جس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس لیے نبی علی السلاۃ اسلام کی احادیث کی جانب رجوع کرنا نہایت ضروری ہے اور جو آپ کی احادیث کی طرف رجوع کرے گا وہی وہ ہدایت پائے گا جو آپ کی احادیث سے اعراض کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا موجودہ زمانے میں ایک مشہور نام ہے جسے بہت سے لوگ سنتے ہیں اور یقیناً ان کی گفتگو میں بڑی چاشنی ہے اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے گفتگو کا جو انداز ہے وہ ہماری یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو بھاتا ہے اچھا لگتا ہے اور وہ ہیں جاوید ام غامدی دی یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے یہ آپ کی احادیث کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے یہ آپ کی ان احادیث کو مانتے ہیں جو ان کی عقل کے مطابق ہوں اور ان سے پہلے ان کے استاد امین آسن اصلاحی صاحب ان کی بھی یہی صورتحال حال تھی اور ان سے پیچھے آپ چلے جائیں سر سید احمد خان تو یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی احادیث کو تب مانتے ہیں جب وہ ان کی عقل کے مطابق ہو اور ہم نے آپ کی اس ہر اس حدیث کو ماننا ہے جو محدثین کے ہاں نبی علیہ السلاۃ وسلام سے ثابت ہو جائے میری عقل اسے ماننے یا نہ ماننے کیونکہ میری عقل کوئی معیار نہیں ہے میری عقل کمزور سی چیز ہے اور پھر اگر ہم عقل کو معیار ٹھہرائیں گے تو کس کی عقل میار ٹھہرے گی ہر آدمی کی عقل دوسرے کی عقل سے مختلف ہے ایک چیز کو میری عقل مانتی ہے دوسرے کی عقل نہیں مانتی اور جس کو دوسرے کی عقل مانتی ہے میری عقل نہیں مانتی تو آپ کی احادیث کو صحیح معنوں میں ماننے والا وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے آپ کی ہر بات پہ ایمان لے آئے البتہ ان روایات کو ترک کیا جائے گا جو آپ سے ثابت نہیں ہے صنعت کے اوپر غور کیا جائے تو پتہ چلے کہ صنعت ضعیف ہے کمزور ہے یا من ہے تو ہمارا آپ کی احادیث پہ ایمان ہے اور ہم آپ کی احادیث سے سبق لینا چاہتے ہیں دروس لینا چاہتے ہیں احکام سیکھنا چاہتے ہیں مسائل جاننا چاہتے ہیں اور آپ کی احادیث پہ مشتمل کتب پہ غور کیا جائے تو ان کتب میں سے بہترین کتب دو ہیں ایک وہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تحریر کیا اور جسے دنیا صحیح بخاری کے نام سے جانتی ہے اور دوسرے نمبر پہ حدیث کی وہ کتاب جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے تحریر کیا اور جسے دنیا صحیح مسلم کے نام سے جانتی ہے یہ دونوں کتابیں عظیم کتابیں ہیں اور ان میں نبی علی اللہۃسلام کی صحیح ترین احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے علماء کلام کا ان میں درج احادیث کی صحت پہ اتفاق ہے یعنی کہ وہ تمام روایات جو نبی علی اللہۃسلام کی طرف سند کے ساتھ منصوب ہیں اور سند بھی بیان کی گئی ہے مسنت ہے وہ سب کی سب صحیح ہے علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے اور پھر ایک اور خوبی بھی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ وہ دو کتابیں ہیں جنہیں جامع کہا جاتا ہے جامع سے کیا مراد ہے ابھی وضاحت کروں گا ابو دعود شریف جامع نہیں ہے ترمزی شریف جامع نہیں ہے ابن سنن ابن ماجا جامع نہیں ہے سنن نسائی جامع نہیں ہے یہ دو کتابیں صحیح ترین بھی ہیں اور جامع ترین بھی ہیں جامع سے کیا مراد ہے جامع سے مراد علماء کرام یہ لیتے ہیں وہ کتب جن میں وہ تمام احادیث موجود ہوں جن کی انسان کو حاجت اور ضرورت رہتی ہے اور وہ کون سے امور ہیں جن امور میں انسان کو احادیث کی حاجت رہتی ہے نمبر ایک عقائد اب ابود اور نسائی اور قرمدی وغیرہ ان میں یہ تمام امور آپ کو نہیں ملیں گے لیکن بخاری مسلم میں آپ کو عقیدے سے متعلقہ حدیث بھی ملیں گی احکام و مسائل سے متعلقہ حدیث بھی ملیں گی احکام و مسائل سے کیا مراد ہے اذان کے بارے اذان کے احکام تحالت کے وضو کے احکام غسل کے احکام روزوں کے احکام حج کے احکام تو یہ ہو گیا دوسرا نمبر پہلے نمبر پہ عقیدے سے متعلقہ حدیث دوسرے نمبر پہ احکام و مسائل سے متعلق احادیث تیسے نمبر پہ رقائق کی احادیث رقائق سے مراد وہ احادیث ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کا دل نرم ہوتا ہے جن میں اللہ کے غضب کا تذکرہ ہو اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو جہنم کا تذکرہ ہو اور ایسے ہی رقائق سے متعلق اخلاق کی احادیث کی ہوتی ہیں چوتھے نمبر پہ وہ احادیث جن میں آداب بتائے جاتے ہیں کھانے پینے کے آداب سفر کے آداب اور پانچویں نمبر پہ وہ احادیث جن میں تفسیر بیان کی گئی ہوتی ہے قرآن کی تفسیر چھٹے نمبر پہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے سیرت سے ہے اور ساتویں نمبر پہ وہ احادیث جن کا تعلق فتنے سے ہے کہ کیا کیا فتنے پیش آئے ہیں کیا کیا فتنے پیش آئیں گے اور احادیث کے فضائل جناب وبکر کے فضائل جناب عمر کے فضائل صحابہ کرام کے فضائل صحابیات کے فضائل وغیرہ وغیرہ تو یہ آٹھ طرح کے شعبے ہیں تو جس کتاب میں آٹھ شعبوں سے متعلقہ احادیث موجود ہو اس کو جامع کہتے ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ صحت کے لحاظ سے یعنی کہ ضعیف روایات سے اجتناب کرتے ہوئے صحت کے لحاظ سے بھی عمدہ ترین کتب ہیں اور جامع ترین کتب بھی ہیں کہ ان میں وہ آٹھ شعبے جن کی انسان کو حادت رہتی ہے ان سے متعلقہ احادیث موجود ہیں اب ان احادیث کی تعداد کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بخاری شریف میں احادیث کی تعداد تقریباً سات ہزار پانچ سو تریسٹھ ہے اور مسلم شریف میں تین ہزار تینتیس احادیث ہیں آپ یہ ٹوٹل احادیث کتنی ہوئی دس ہزار پانچ سو چھیانوے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بخاری مسلم میں دس ہزار سے زائد احادیث ہیں تو امام بخاری اور امام مسلم کے بعد کئی ایسے امام آئے جنہوں نے سوچا کہ ہم ایک مستقل کتاب تحریر کرتے ہیں جس میں وہ حدیثیں جمع کریں جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہیں نمبر دو جو صرف بخاری میں آئی ہیں نمبر تین جو صرف مسلم میں آئی ہیں اور تکرار ختم کر دی یعنی کہ امام بخاری کئی دفعہ ایک حدیث کو بار بار لاتے ہیں کیوں بار بار لاتے ہیں اس لیے کہ اس میں عقیدہ بھی بیان ہوا ہے اسی حدیث میں وضو کا مسئلہ بھی آیا ہے اسی حدیث میں اخلاق کی باتیں بھی آئی ہیں تو امام بخاری اسے عقیدے کے ضمن میں بھی لے کر آئیں گے اور جب وضو کے عادی ذکر کریں گے تو وہاں پہ بھی لے کر آئیں گے جب اخلاق کی عادی ذکر کریں گے تو وہاں پہ بھی لے کر آئیں گے تو ایک حدیث امام بخاری کتنی بار لے کر آئیں گے تین دفعہ لیکن امام بخاری کو عام امام نہیں ہے کہ وہ ایک حدیث کو تین دفعہ لے کر آئے اور اس میں کوئی نیا فائدہ نہ ہو کوئی نئی حکمت نہ ہو امام بخاری جب بھی ایک حدیث کو دوبارہ لے کر آئیں گے ساتھ ہی کوئی نیا فائدہ ہوگا کوئی نئی معلومات ہوں گی سند کے لحاظ سے یا متن کے لحاظ سے اس سب کے باوجود وہ حدیث آپ کہیں گے کہ دوبارہ آئی ہے تیسری بار آئی ہے چوتھی بار آئی ہے تو بعد میں آنے والے اماموں نے سوچا کہ ہم اس تکرار کو ختم کریں اور حدیث کو ایک ہی دفعہ لے کر آئیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اس یعنی کہ اس معاملے میں کام اور ایسی کتب کو ترتیب دیا جنہیں کہا جاتا ہے بین ال بین الصحیحین یا ال بین الصحیحین یا کہ وہ کتاب جو ان احادیث کو جمع کر رہی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں یا صرف بخاری میں یا مسلم میں اس شعبے میں اور اس معاملے میں بہت سے احمرام نے کام کیا اور آخری زمانے میں ایک امام ایک عالم دین جن کا نام ہے شیخ سال احمد الشامی نے بھی اس پہ کام کیا تو انہوں نے جب یہ کتاب ترتیب دی تو اس میں کتنی لے کر آئے تین ہزار آٹھ سو چھیانوے یعنی کہ تقریباً چار ہزار اب ٹوٹل احادیث کتنی تھی بخاری مسلم میں دس ہزار سے زائد اور جب شیخ سال شامی نے تقرار ختم کیا تو کتنی احادیث نکلی تین ہزار آٹھ سو چھیانوے تقریباً چار ہزار تو شیخ سال احمد شامی نے دوبارہ سوچا, دوبارہ غور و فکر کیا اور لوگوں نے بھی ان سے مطالبہ کیا کہ چار ہزار احادیث بھی زیادہ ہیں تو کیا ممکن نہیں کہ ان احادیث کو مزید کم کیا جائے چنانچہ اس پروجیکٹ پہ اس مشروع پہ اس منصوبے پہ شیخ صالح احمد شامی نے کام کیا اور انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی جو آج سے ہم پڑھنے لگے ہیں الوافی اس میں کتنی حدیثیں ہیں اس میں تقریباً دو ہزار حدیثی ہیں چار ہزار سے دو ہزار پہلے دس ہزار سے چار ہزار پھر چار ہزار سے دو ہزار کیسے یہ چار ہزار سے دو ہزار کا سفر کیسے طے ہوا تو اس کے بارے میں جو کچھ شیخ سال احمد شامی نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ میرا مند یہ ہے میرا طریقہ کار یہ رہا کہ جب میرے سامنے کوئی ایسی حدیث آئی جس حدیث کو کئی صحابہ کے نے رویت کیا اور سب کی روایات میں حدیث کے الفاظ بالکل ایک جیسے تھے تو وہاں پہ میں نے صرف ایک صحابی کی روایت کو دیا اور باقی سب کی روایات کو ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ الفاظ سو ایک ہی تھے اس کی مثال کیا ہے مثال کے طور پہ منقد جس نے جان بوجھ کر میرے ذمے کو ایسی بات لگائی جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹکانہ جہنم ہے اب اس حدیث کو کئی صحابۂ اکرام نے روایت کیا ہے اب محدثین کے ہاں جب اس حدیث کو جناب ابو روایت کریں تو یہ حدیث نمبر ایک قرار پاتی ہے پھر اس کو مثال کے طور پہ عبد اللہ روایت کریں تو حدیث نمبر دو کرار پاتی ہے پھر اس کو اگر عبداللہ ابن مسعود روایت کریں تو حدیث نمبر تین قرار پاتی ہے تو شیخ صالح احمد الشامی نے ایک صحابی کی طرف اس روایت کو منسوخ کیا مثال کے طور پہ جناب ابو رحرا کی طرف اور یہ حدیث ایک ہی قرار پائی اس کا مطلب ہے کہ باقی روایات کو ڈلیل کر دیا گیا اور تعداد کم ہوگی گنتی کم ہوگی دوسرے نمبر پہ شیخ سارے کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو ایک صحابی روایت کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ اور پھر وہی صحابی اسی حدیث کو مختصر طور پہ روایت کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ ایک حدیث میں تذکرہ ہوا طواف کا, کا, کا بھی صفا مروا کی صحیح کا بھی اب کو ایک دفعہ تفصیل اور پھر کبھی کسی موقع پہ اس حدیث کا ایک حصہ بیان کر دیا مثال کے طور پہ یہ مثال میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ حج کی لمبی حدیث بیان کرتی ہے اور جناب جابر سے امام بخاری یا دیگر کئی لوگ اس حدیث کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں تو شیخ سال ہم شامی کیا کریں گے وہ جناب جابر کی حدیث کا لمبا حصہ ایک دفعہ ذکر کر دیں گے اور جہاں تک تعلق ہوگا جناب جابر کے اسی حدیث کے کچھ حصوں کو الگ الگ کر کے بیان کرنے کا تو ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو وہ حدیث ایک کرار پائے گی بجائے اس کے کہ اس حدیث, اس حدیث کو کہا جائے کہ یہ دس حدیثیں ہیں پندرہ حدیثیں ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم اس حدیث کو لمبا بیان کرتے ہیں تو ایک حدیث کرار پائی لیکن جب ہم اسی حدیث کا وہ حصہ جس میں طواف کا تذکرہ آیا ہے اس کو الگ سے بیان کریں گے تو حدیث نمبر دو ہو گئی جب صفا مروہ کی صحیح کا حصہ بیان کریں گے تو حدیث نمبر تین ہو گئی جب میدان عرفات میں اللہ کے رسول نے کیا کیا وہ حصہ بیان کریں گے تو ریس نمبر چار ہو گئے تو شیخ صالح احمد شامی اس روایت کو تفصیلی طور پہ بیان کر دیں گے اور شیخ صالح احمد شامی کہتے ہیں کہ ایک موضوع سے متعلقہ احادیث کئی صحابی بیان کرتے ہیں موضوع ایک ہے اور اس بارے میں کئی صحابہ کرام نے احادیث بیان کی ہیں اور الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہ مثال خود وہ دے رہے ہیں شخص احمد شامی مثال کے طور پہ اسراء میرات کی احادیث اب یہ کئی صحابہ کرام نے بیان کی ہیں شفاعت کی احادیث رودے قیامت شفاعت ہوگی وہ کئی صحابہ کے نے بیان کی ہیں شیخ صالح احمد شامی کیا کریں گے وہ ان میں سے اس صحابی کی حدیث کو لیں گے جنہوں نے یہ چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی ہوگی تفصیل کے ساتھ نبی علی السلام سے روایت کی ہوگی اور جنہوں نے مختلف طور پہ اس حدیث کو بیان کیا ہوگا ان کی روایت کو ڈلیٹ کر دیں گے اور اپنی اس کتاب میں جگہ نہیں دیں گے تو تعداد کم ہوتی چلی جائے گی البتہ تفصیلی حدیث بیان کرنے والے صحابی نے اگر کوئی ایک چیز چھوڑ دی ہے جو دوسرے صحابی نے بیان کی ہے تو اس کا آخر میں تذکرہ کر دیں گے ان کے تفصیلی حدیث کے آخر میں تذکرہ کر دیں گے تو یہ انداز اختیار کرتے ہوئے شیخ صالح احمد شامی نے چار ہزار سے حادیس کو کتنا کر دیا دو ہزار کر دیا اور وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہوئے اختصار کو میں نے ہدف نہیں بنایا یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اختصار کو مختصر کرنے کو اپنا آخری ہدف بنا لیا ہو اور اس ہدف کی خاطر کئی حدیث کی قربانی دے دی ہو ایسا میں نے نہیں کیا جب بھی میں نے کسی حدیث کو ترک کیا ہے اور اس حدیث میں درج نہیں کیا تو وہ اس لیے کہ اس حدیث کا مان اور مفہوم کسی اور حدیث میں آ چکا تھا ذکر ہو چکا تھا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا ہے الوافی کہتے ہیں میں نے اس کا نام مختصر نہیں رکھا میں نے اس کا نام کیا رکھا الوافی کہتے ہیں وافی میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس نے بخاری مسلم کا حق ادا کر دیا ہے یعنی کہ وہ بخاری مسلم کی تمام احادیث کا معن و مفہوم یہاں پہ آ چکا ہے تو یہ شیخ صالح احمد شامی کی طرف سے معلومات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان احادیث کو جنہیں میں نے اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے سیریل نمبر دیا ہے اور وہ حدیث کے شروع میں مذکور ہوگا تو یہ تھا اس کتاب کا ایک تعارف مزید تعارف جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ شیخ شمس الزمان حافظ اللہ حافظ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی زیر نگرانی یہ دورہ ہو رہا ہے اور سعودی عرب کا وہ دعوتی سینٹر جس کا تعلق خبر سے ہے وہ اس دورے کی نگرانی کر رہا ہے اس لحاظ سے ہم اس سینٹر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس سینٹر نے ہمیں یہ دورہ کروانے کا موقع دیا اور چونکہ یہ سینٹر سعودی یعنی کہ وزارت مذہبی امور کے متحد ہیں تو ہم سعودی وزارت مذہبی امور کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور سعودی حکومت کا بھی جو خیر کے انکاموں میں حصہ لیتی ہے اور دیگر وہ ساتھی وہ تمام متعمرین جو اس کام میں حصہ ڈال رہے ہیں ان سب کا شکریہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں ان سب کی زندگی میں اللہ برکتیں ڈالے اور ان سب کے ان کے دیگر امور کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے تاکہ وہ ایسے ہی دین کی خدمت کرتے رہیں اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں اللہ مجھے بھی استقامت دے آپ کو بھی استقامت دے ایسا نہ ہو کہ ایک پروگرام میں خوشی سے شریک ہوں اور اس کے بعد ہم بکھر جائیں اور اس کے بعد اتنی تعداد نظر نہ آئے نبی علیہ السلاۃ السلام کی احادیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس لیے عزم کر لیں ابھی سے کہ آخری حدیث تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ ساتھ جاری رہے گا دنوں میں یا وقت میں تبدیلی ممکن ہے اسی لیے واٹس اپ گروپ بنائے گئے ہیں تاکہ آپ کو اطلاع دے دی جائے کہ آئندہ درس کب ہوگا آئندہ لیکچر کب ہوگا اور جب بھی کوئی تبدیلی ہوگی تو اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ وقت پہ آگاہ کیا جائے گا فی الحال جیسے آپ کو معلومات دی گئی ہیں آپ یوں سمجھیں کہ اسی کے مطابق یہ دورہ ہوگا جب بھی تبدیلی ہوگی تو آپ کو پہلے سے بتایا جائے گا اور آگاہ کیا جائے گا انشاءاللہ تو اب شیخ سال احمد شامی بتا رہے ہیں کہ کتاب کے موضوعات کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے میں نے اپنی اس کتاب میں احادیث کو کیسے پیش کیا ہے ترتیب کیا اختیار کی ہے تو وہ میں آپ کے سمجھ رکھنا چاہوں گا شیخ صالح احمد شامی کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے کتاب کا نام کیا البافی کتاب کے اندر مقاصد کتنے ہیں دس اور ہر مقصد کے نیچے کئی کتب ہیں کتاب کا بڑا نام الوافی کتاب میں دس مقاصد اور ہر مقصد کے نیچے کئی کتب <coughs> اور ہر کتاب میں کئی فصلیں فصل نمبر ایک فصل نمبر دو فصل نمبر تین ایسے <coughs> اب ہم دیکھتے ہیں کہ دس مقاصد کون سے ہیں وہ کہتے ہیں پہلا مقصد جو ہے وہ عقیدے کے بارے میں ہے یعنی کہ پہلا مقصد جو ہے اس میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق کس سے ہے عقیدہ سے ہے <تصفح> چنانچہ اس مقصد میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث کا تعلق اسلام سے ہے ایمان سے ہے رود آخرت سے ہے جنت اور جہنم سے ہے تقدیر پہ ایمان لانے سے ہے تو یہ پہلے مقصد کا تعارف ہو گیا <تصفح> اب آتے ہیں دوسرے مقصد کی طرف تو کہتے ہیں دوسرا مقصد جو ہے اس میں وہ احادیث ہوگی جن کا تعلق علم سے ہوگا اور علم کے مسادر سے ہوگا کہتے ہیں چنانچہ اس مقصد میں وہ احادیث ہوں گی جن سے پتا چلے گا علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا قرآن کریم کے فضائل کیا ہیں اور ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جو قرآن کریم کی تفسیر پہ مشتمل ہیں اور ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث میں نبی علیہ السلاۃ کی سنت کی اہمیت کا بیان ہے وغیرہ وغیرہ کتنے مقصد ہو گئے دو تیسرا مقصد کیا ہے وہ عبادات کے بارے میں ہے تو اس میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث میں نماز کا بیان ہے زکوٰۃ کا بیان ہے روزوں کا بیان ہے حج کا بیان ہے, جہاد فیس اللہ کا بیان ہے دعاؤں کا تذکرہ ہے اسکار کا تذکرہ ہے اور قسموں کا تذکرہ ہے نظر سے متعلقہ حدیث منت ماننے سے متعلقہ حدیث تو یہ ہو گیا تیسرا مقصد اب ہم آتے ہیں چوتھے مقصد کی طرف کہتے ہیں چوتھا مقصد جو ہے اس میں احکام السرا ہوں گے یعنی کہ ایسی احادیث ہوں گی جن کا تعلق خاندانی مسائل سے ہے فیملی مسائل سے ہے <تصفح> مثال کے طور پہ نکاح کے مسائل شادی کے مسائل طلاق کے مسائل ماں کا دودھ پینے پلانے کے مسائل اور ایسے ہی وراثت کے مسائل حمی کے مسائل تو اس بارے میں جو احادیث ہیں ان کا تذکرہ مقصد نمبر چار میں ہوگا مقصد نمبر پانچ، اس میں انسان کی ضروری حایتوں سے متعلقہ احادیث کا تذکرہ ہوگا انسان کی ضروری حایتیں کیا ہیں کھانا تو کھانے سے متعلقہ حادیث کا بیان ہوگا مشروبات سے متعلقہ حادیث کا بیان ہوگا لباسمت کا آدیش کا بیان ہوگا علاج میڈیسن سمت کا آدیش کا بیان ہوگا اور رہائش گاہ گار وغیرہ آدیش کا, کا بیان ہوگا اور چھٹا مقصد کیا ہے المعاملات چھٹے مقصد میں کیا ہوگا المعاملات یعنی <coughs> کہ یہاں پہ ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث میں معاملات سے متعلقہ احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں معاملات سے ملاد یہاں پہ کیا ہے بے لین دین اور ایسے ہی زمین ٹھیکے پہ دینا کھیتی باڑی کرنا اور ایسے ہی غلام آزاد کرنا کسی کو گفٹ وغیرہ دینا تحفے تحائف اور اس سے متعلقہ احادیث کا تذکرہ ہوگا ساتواں مقصد اس میں امامت و خلافت اور حکومتی امور سے متعلقہ احادیث کا بیان ہوگا اور ایسے ہی ان کے حکمران بننے کا حقدار کون ہے حکومت کیسے چلانی ہے اور حدود کا نفاذ چوری کر لے تو اس کی حد کیا ہے کوئی بدکاری کر لے تو اس کی حد کیا ہے کوئی کسی کو زخمی کا ڈالے تو اس کی سزا کیا ہے <coughs> تو یہ اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں اس بارے میں جو احادیث ہیں ان کا تذکرہ ساتویں مقصد میں آئے گا آٹھواں مقصد آٹھویں مقصد میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جنہیں کہتے ہیں رقاع کو اخلاق کی احادیث رقائق کا تعارف پہلے بھی میں کروا چکا ہوں وہ احادیث جن کو پڑھ کے انسان کا دل نرم ہوتا ہے انسان آخر کی طرف مائل ہوتا ہے اور دنیا کی طرف رغبت میں کمی آتی ہے اور ایسے ہی وہ احادیث جن کا تعلق اخلاق سے ہے تو یہ آٹھواں مقصد ہے اور نواں مقصد کیا ہے تاریخ اور سیرت یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے آدم علیہ السلام کی تاریخ ان کے بارے میں احادیث نوح علیہ السلام کے بارے میں احادیث ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حادیث موس علیہ السلام کے بارے میں حادیث عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حادیث اور سیرت نبی علی السلام کی سیرت آپ مکہ میں رہے وہاں پہ آپ کے حالات مدینہ میں رہے یہاں پہ آپ کے حالات کن کن غزبات میں آپ شریک ہوئے اور آپ کی بابرکت عادات آپ کی بابرکت خسلتیں آپ کے اوصاف آپ کا حلیہ یہ سب کچھ اس میں آئے گا نویں مقصد میں اور ایسے ہی فضائل اور مناقب بھی اسی میں ہوں گے فضائل کن کے صحابہ کرام کے فضائل ابو بکر صدیق فضائل خلفائے فضائل جناب فاطمہ کے حسن حسین کے فضائل اور دیگر جو صحاب ہیں ان کے فضائل اور مناقب اور اس کے بعد دسواں مقصد اس میں تذکرہ ہوگا ان احادیث کا جن کو فتن کی احادیث کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ اسنام نے آگاہ کیا کہ اس امت میں کیا کیا فتنے بپا ہوں گے دنیا کے فتنے کون سے ہیں آخر کے فتنے کون سے ہیں ان سب کا تذکرہ اس میں مقصد میں ہوگا تو یہ دس مقاصد ہیں جن پہ مشتمل یہ کتاب ہے الوافی ان دس مقاصد سے آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ اگر آپ استقامت کے ساتھ ناگا کیے بغیر ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ پہ بہت سا انعام کرے گا نبی علیہ اصلاۃ و السلام کی بہت سی ایسی عادی کو سیکھنے کا موقع ملے گا جو پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی کیونکہ یہ دورہ پبلک کے لیے ہے عام لوگوں کے لیے ہے یہ علماء کے لیے نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں پبلک کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دورے میں وہ وہ احادیث اور پشیدہ ہوں گی اللہ آپ پہ انعام کرے گا کہ آپ ان احادیث کو جان سکیں گے اور پھر نبی علیہ السلاۃ اسلام کی احادیث سننا علم بھی ہے اور انشاءاللہ عبادت بھی ہے اس کے بعد شیخ سال احمد شامی کہتے ہیں کہ میں کچھ چیزوں کا تعارف کروا دوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں احادیث ذکر کروں گا تو جن بھائیوں کے پاس کتاب موجود ہے وہ ذرا صفحہ نمبر انیس نکال لیں حدیث نمبر ایک نکال لیں تو کہتے ہیں کہ جب میں احادیث ذکر کروں گا تو کسی حدیث کے ذکر کرنے سے پہلے ہی آپ لکھوں گا آف تو کہتے ہیں کاف سے مراد کیا ہے کہتے ہیں کہ کاف سے مراد ہوگا متفاقن علی کہ وہ حدیث جس پہ اتفاق ہے سے مراد اتفاق اتفاق کے آخر میں کاف آتا ہے کہ وہ حدیث جس پہ اتفاق ہے کس کا اتفاق ہے امام بخاری اور امام مسلم کا یعنی ایسی حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی کتاب میں لے کر آئے اور اگر کسی حدیث کے شروع میں عربی میں جس کو خواہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا اور اگر کسی حدیث سے پہلے صرف میم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے اس کو امام بخاری نے روایت نہیں کیا اس کے علاوہ بھی کئی وضاحتیں پیش کی ہیں شیخ صالح احمد شامی نے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ضروری تین چیزیں تھیں جن کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا میں مناسب سمجھتا تھا باقی ان کی وضاحتیں اگر ضرورت پڑی تو میں احادیث کے بیان کے ساتھ ذکر کر دوں گا اللہ رب العزت ہم سب کو یہ احادیث توجہ سے اور دلجمی سے پڑھنے کی توفیق بخشے تو اب آغاز کرتے ہیں تو شیخ سال احمد شامی کہتے ہیں الکتاب الاول تو اب یہ پہلا مقصد شروع ہو رہا ہے پہلے نمبر پہ المقصد الاول العقیدہ کہتے ہیں کہ پہلا مقصد ان احادیث کے بارے میں ہے جن احادیث میں عقیدہ کا بیان ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں الکتاب الاول اسلام ایمان پہلے مقصد میں کئی کتب ہوں گی تو پہلی کتاب کیا ہے الکتاب الاول اسلام ایمان تو پہلی کتاب ان احادیث کے بارے میں ہے جس کتاب میں اسلام اور ایمان کا بیان ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں باپ ان کے پہلا باپ پہلا مقصد پہلے مقصد کی پہلی کتاب اور پھر اس کتاب کا پہلا باپ وہ باپ کیا ہے باپ ارکان الاسلامی والایمان اس باپ میں بیان ہوگا اسلام اور ایمان کے ارکان کا پلرز کا ستونوں کا اسلام اور ایمان کے فلز کون سے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا اس پہلے باب میں تو پہلی حدیث کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر ایک لکھا گیا ہے اس کے بعد بریکٹ میں کیا لکھا گیا کاف یعنی کہ اس حدیث کو جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں آن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خال رسلام شہاد ایکا و حج و سعمان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عظیم صحابی ہیں اور عظیم صحابی کے بیٹے ہیں ہمارے دوسرے خلیف کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اعلی خم سن پانچ چیزوں پہ گویا کہ اسلام کیا ہوئی اسلام ایک بلنگ ہے اور اس کے پلر کتنے ہیں ستون کتنے ہیں پانچ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے ستونوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ چیزوں پہ نمبر ایک گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ ہو گیا پہلا پلر پہلا ستون توحید و رسالت کی گواہی دینا نمبر دو اقام اصلاح نماز قائم کرنا نمبر تین زکاط ادا کرنا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان کے رودے رکھنا تو اسلام کے کتنے پلر معلوم ہوئے یہاں سے پانچ اب باب کیا تھا کہ اسلام اور ایمان کے ارکان باب یہ نہیں تھا کہ اسلام کے ارکان باب کیا تھا اسلام اور ایمان کے ارکان اسلام اور ایمان کے پلرز اسلام اور ایمان کے ستون جو ذکر ہوئے ہیں کیا وہ اسلام کے پلرز ہیں یا ایمان کے اسلام اور ایمان کیا ایک چیز کے دو نام ہیں یا یہ دو مختلف چیزیں ہیں جب کبھی اسلام کا تذکرہ ہوگا تو اس سے مراد پورا دین ہے اسلام بھی ایمان بھی اور جب ایمان کا تذکرہ ہوگا تو اس سے مراد بھی پورا دین ہوتا ہے ایمان بھی اسلام بھی اور جب دونوں لفظ ایک ساتھ قرآن میں آئیں یا حدیث میں آئیں تو پھر اسلام سے مراد کچھ اور ہوتا ہے اور ایمان سے مراد کچھ اور ہوتا ہے اسلام سے مراد زہری امال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد دلی امال ہوتے ہیں ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے مان لینا یقین کر لینا تو ایمانیات کیا ہیں ایمان کے ارکان کیا ہوتے ہیں اللہ پہ ایمان لانا یہ پہلا رکن آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا فرشتوں پہ ایمان لانا رسولوں اور نبیوں پہ ایمان لانا ہو گئے آخرت پہ ایمان لانا تقدیر پہ ایمان لانا اور کون سا پلر رہ گیا چھ پلر ہوتے ہیں اللہ پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان آسمانی کتابوں پہ ایمان نبیوں اور رسولوں پہ ایمان آخرت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان تو یہ چھ ایمان کے پلر ہیں کیونکہ یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں دل میں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے دل میں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں دل میں آپ مانتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں تو یہ دلی امال ہوتی ہیں دلی ہی چیزیں ہوتی ہیں اور اسلام کے جو پلر ہوتے ہیں وہ زہری ہوتی ہیں آپ گواہی دیتے ہیں بول کر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں آپ گواہی دیتے ہیں بول کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرتے ہیں لوگوں کے سامنے زکوٰۃ دیتے ہیں جس کو دیں گے اس کو پتہ چلے گا حج کرتے ہیں سب کے سامنے روزے رکھتے ہیں تو سحری کھا رہے ہوتے ہیں افطاری کر رہے ہوتے ہیں زہری اعمال تو اب یہاں پہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں ایمان کے پلر ذکر ہوئے ہیں یا اسلام کے یہ اسلام کے پلرز ہیں اور جو اسلام کے ہیں وہی ایمان کے بھی ہیں کیونکہ اسلام اور ایمان میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا پورے دین کا نام ہے لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں پھر فر کر لیتی ہیں کیا کہ اسلام سے مراد زہری امال اور ایمان سے مراد دلی امور اب یہاں پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے میں گواہی دیتا ہوں تو جب محمد علیہ السلام کو رسول مانیں گے تو وہ کہیں گے فرشتوں پہ بھی ایمان لاؤ وہ کہیں گے آخرت پہ بھی ایمان لاؤ ان کا مطالبہ ہوگا تقدیر پہ بھی ایمان لاؤ تو یوں اس حدیث میں ایمان کے بھی پلر آ گئے چھ کے چھ اور اسلام کے بھی پانچ پلر آ گئے دونوں چیزیں آ گئی ہیں اس حدیث میں اور بھی کئی تفصیلات ہیں لیکن یہ دورہ مختصر دورہ ہے پبلک کے لیے ہے اس لیے یہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر دو کی طرف اور باب نمبر دو کی طرف باب کیا ہے باب الاخلاص و یہ باب ہے اخلاص کے بارے میں اور نیت کے بارے میں اخلاص کسے کہتے ہیں اخلاص کسی چیز کو خالص کر دینا مراد کیا ہے اخلاص سے کہ عبادت ایک اللہ کے لیے کرنا بس اور اللہ رب العزت نے اخلاص کا حکم دیا ہے وما کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ عبادت اس کے لیے خاص کر دیں کہ اس میں شرک نہ کریں اس میں ریاکاری وغیرہ نہ ہو اور نیت کس کو کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل کے قصد کو اس کو نیت کہتے ہیں تو یہ باب اخلاص کے بارے میں ہے اور نیت کے بارے میں ہے حدیث نمبر دو اور قاف لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے رویت کیا ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی الله عليه وسلم یقول یا ایہو الناس انما الاعمال بالنيه وانما لامرئ ما نواه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى دنيا يصيبها او امراتين يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الى جنابِ عمر بن خطاب سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّمَ الْأَعْمَالُ انما الاعمال بالنیہ انما سوائے اس کے نہیں سوائے اس کے نہیں اعمال نیت کے مطابق ہوتے ہیں سوائے اس کے نہیں اعمال کا دار مدار نیت پہ ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں اعمال کا اعتبار نیت سے ہوتا ہے تو ان یہاں پہ بتا دیا گیا کہ نیت کا سے گہرا تعلق ہے نیت کے بغیر عبادت عبادت نہیں ہے ایک آدمی گرمی میں گرد آخر ہوتا ہے پسینہ آیا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا منہ دھو لوں چونکہ مسلمان ہے پکا نمادی ہے اس لیے منہ دھوتے ہوئے اس نے وضو کی طرح سب کچھ کر لیا لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ وضو کر رہا ہوں نیت تو یہ تھی کہ پسینہ وغیرہ اور یہ محل کو چیل دور ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو گئی زور کی اذان اثر کی اذان اب وہ کہتا ہے میرا تو وضو ہو گیا نہیں اس کو وضو نہیں کہتے کیوں کیونکہ انالیا امال کا دار ومدار نیت پہ ہوتا ہے اس آدمی نے منہ ہاتھ دھوئے پاؤں دھوئے ہو سکتا ہے سر پہ مسا بھی کیا ہو لیکن اس کی نیت وضو کی نہیں تھی وہ تو گرمی دور کر رہا تھا پسینہ دور کر رہا تھا ہاں اگر دونوں نیتیں کر لیتا تو اس کا وضو ہو جاتا گرمی اس کو لگی ہوئی تھی کہتا میں وضو کر لیتا ہوں نماز پڑھوں گا اور نماز کے لیے وضو کرنا لازمی ہے جب وضو کروں گا تو ساتھ ہی گرمی بھی دور ہو جائے گی ان شاء پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسے ہی انالی یا اعمال کا دار و دارومدار نیت پہ ہے عبادت کا دوسری عبادت سے فرق جو ہے وہ بھی نیت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے چار رتے پڑی اس آدمی نے جو کہیں سے آیا اور اس کی زور کی نماز رہ گئی تھی اور اثر کی بھی اس نے پڑھنی تھی جبکہ اثر کی نماز سے لوگ فارغ ہو چکے ہیں اب وہ چار رکھتے پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اب زور کی پڑھ رہا ہے یا اثر کی پڑھ رہا ہے یہ کیسے طے ہوگا یہ نیت سے طے ہوگا اور ایسے ہی زور سے زور کی ذام کے بعد نماز پڑھ رہا ہے یہ سنتے پڑھ رہا ہے کہ یہ زور کی چار فرد رکھتے پڑھ رہا ہے کیسے طے ہوگا یہ بھی نیت سے ہی طے ہوگا اس لیے نیت بہت ضروری ہے ان نمل <بِنِّيَّة> اعمال اب اعمال و مدار کس پہ ہے نیت پہ ہے وہ ان نمال امر نوا اور سوائے اس کے نہیں ہر آدمی کے لیے وہ ہے نے فرما دی ہے. چنانچہ آپ رشاد فرماتے ہیں فمن کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے رسول ہوگی جس کی ہجرت اللہ اللہ کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اس عملے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں جاتا ہے اللہ کو رادی کرنے کے لیے اللہ سے ثواب لینے کے لیے اور مکہ سے مدینہ آ رہا ہے اس لیے کہ مدینہ میں نبی علیہ السلاط اسلام رہتے ہیں آپ کی صحبت میں رہوں گا اور آپ سے دین سیکھوں گا اور آپ کا دفاع کروں گا اس لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو خوشخبری دی گئی ہے کہ تمہاری ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے یعنی کہ اس کی شان بیان کی جا رہی ہے اس کی ہجرت کی شان کہ اللہ تعالی کے ہاں لکھ دیا گیا اس کی ہجرت قبول ہو گئی اور لکھ دیا گیا کہ اس کی ہجرت اللہ سے ثواب لینے کے لیے ہے اللہ کو رادی کرنے کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنے کے لیے ہے اور موجودہ زمانے میں ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول کی احادیث پہ عمل کرنے کے لیے ہے اس نے کسی کافر ملک کو چھوڑا ہے جہاں پہ دین پہ عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا تھا نماز پڑھنا ناممکن بنا دیا گیا تھا اور داڑی زبردستی مون دی جاتی تھی وہاں پہ رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا تو یہ کسی اسلامی ملک میں چلا گیا لیکن کیوں گیا اللہ کو رادی کرنے کے لیے اور اس لیے کہ نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکوں تو اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ اس کی ہجرت اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہے یہ اس کی شان بیان کی جا رہی ہے اس کی اور اس کی ہجرت کی منہا ذرا دنیا یوسی بوہا اور جو ہجرت کرے کسی دنیا کی طرف یوسیبا جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو ہجرت کرے کسی دنیا کی طرف جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے کسی مال کے لیے ہجرت کرے جس کو وہ لینا چاہتا ہے یا وہ ہجرت کرے کسی عورت کی وجہ سے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے فہج رتحاج تو اس کے انام مال میں لکھا جائے گا کہ اس کیا لکھا جائے گا وہ لکھا جائے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی فہج رتحت اس کی ہجرت ہوگی درا ہی اس چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی اور وہ کیا ہے وہ دنیا یا وہ عورت تو یہ انداز کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے دنیا کی طرف عورت کے لیے عورت کی طرف تو اس کی ہجرت ہوگی اسی چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے یہ اس کے مقصد کی حقارت کا بیان ہے کہ اس کے اعمال میں وہی ہجرت لکھی جائے گی جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے یعنی کہ بہت فضول سی اس نے ہجرت کی ہے ایک ہجرت ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اللہ کے رسول کے لیے کی جائے اور ایک ہے کسی لڑکی کی خاطر تو اس کے نامہ اعمال میں یہی لکھا جائے گا کہ اس نے کسی لڑکی کی خاطر ہجرت کی تھی یعنی کہ یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی ہاں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور وطن میں منتقل ہوتا ہے کسی عورت کی عزت کو بچانے کے لیے اس قسم کے نیک مقصد کے لیے جہاں پہ مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس پہ ثواب ملے گا تو بہرحال یہ حدیث وعدے کر رہی ہے کہ دین اسلام میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے اور نیت کی کیا اہمیت ہے اور یاد رہے کہ نیت دل سے ہوتی ہے. ہمارے کئی بھائی زبان سے نیت کر رہے ہوتے ہیں نماز کی پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے تو یہ درست نہیں ہے نہ یہ چیز ثابت ہے نبی علیہ السلات سے اور نہ صحابہ کے سے نیت عربی زبان کا لفظ ہے اور نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ دل کا قصد تو دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ابھی نماز پڑھنے لگا ہوں اور دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی میں زور کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں یا زور کے فرض پڑھنے لگا ہوں اثر کی نماز پڑھنے لگا ہوں یا میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں یہ دل میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حدیث حدیث نمبر دو جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بہت اہمیت دی ہے اور اس سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے اور بہت سے احمد کے نام نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ حدیث یہ حدیث ان چند احادیث میں سے ایک ہے جس حدیث کے اوپر اسلام کا دار مدار ہے کیونکہ نیت آپ وزو کرنے جائیں گے تو نیت نیت کے بغیر وزو وزو نہیں ہے دوسرے جنابت کرنے جائیں گے تو نیت نماز پڑھنے جائیں گے تو نیت حد کرنے جائیں گے تو نیت اس لیے نیت کا تعلق بہت سے امور سے ہے اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر تین اور حدیث نمبر تین کی طرف باب الاسلام السلام ما قبل معذرت کے ساتھ میں ذرا یہ موبائل کو چارجنگ پہ لگا لوں تو اس باب کا مطلب کیا ہے کہ اسلام ساقت کر دیتا ہے اس کو جو اس سے پہلے ہو کس سے پہلے ہو اسلام سے پہلے ہو یعنی کہ اسلام مٹا ڈالتا ہے ان گنا کو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزد ہوئے ہوں اسلام ساقت کر دیتا ہے گرا دیتا ہے اسلام مٹا ڈالتا ہے ما قبل ان گناہوں کو ان جرائم کو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزد ہوئے ہوں حدیث کیا ہے حدیث نمبر تین ہے اور تین کے بعد کیا لکھا ہوا مین یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو صرف امام مسلم رحمہ اللہ رویت کرتی ہیں ابتا اما بشرك رسول اللہ ان اطباق حدیث طویل ہے اس لیے میں نے اس کے شروع کا حصہ فی پڑھا ہے تو جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر بعد والے حصے کی طرح منتقل ہوں گے ابن شماسہ سے رویت ہے. ابن شماسہ شماسہ سے ہے شین کے اوپر آپ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش بھی پڑھ سکتے ہیں فتح بھی پڑھ سکتے ہیں ذمہ بھی پڑھ سکتے ہیں ابن شماسہ مہری سے رویت ہے یہ کون ہے ابن شماسہ؟ عبد الرحمان یعنی عبد الرحمان بن شماسا المحری سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم امر بن آس کے پاس حاضر ہوئے سیاقت جب کہ وہ موت کی حالت میں تھے یعنی کہ موت کے لمحات تھے موت آنے والی تھی اس موقع پہ ہم حاضر ہوئے اور ہم موجود تھے یہ کون کہہ رہے ہیں ابن کہ المہری تو وہ بہت روئے بڑی دیر روئے کون روئے امر بناس و حوالا وجہ جدیدار اور انہوں نے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا پھیر لیا یعنی کہ لوگ موجود ہیں انہوں نے لوگوں کی بجائے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا ان کے, ان, کا بیٹا ان, سے کہنے لگا ان, کے ان سے کہنے لگے یا اب ابا جان اما بشرا کا رسول اللہ بکا کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت نہیں دی تھی یہ خوشخبری نہیں دی تھی گویا کہ امر بن آس کے صحبزادے انہیں حوصلہ دے رہے ہیں ان کا بیٹا ان کو حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں اللہ کے رسول نے آپ کو خوشخبری دی تھی تو آپ مستقبل کے بارے میں کیوں پریشان ہیں انجام کے بارے میں کیوں پریشان ہیں اما بشرکا رسول اللہ بکا کیا اللہ کے کی رسول نے آپ کو اس طرح اس طرح خوشخبری نہیں دی تھی یعنی کہ آپ کو اللہ کے رسول نے یہ بھی خوشخبری دی تھی یہ بھی دی تھی قال راوی کہتے ہیں فک بلا بھی تو امر بناس اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے چہرہ در کر لیا تھا پہلے دیوار کی جانب اب اپنے چہرہ کدھر کیا لوگوں کی جانب فقالا تو کہنے لگے کہ ان افضل ما کہ ان چیزوں میں سے جو ہم تیار کرتے ہیں سب سے افضل چیز کیا ہے شہادتیں توحید و رسالت کی گواہی دینا وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے لیے جو ہم چیزیں تیار کرتے ہیں جو ہم آخرت کی تیاری کے طور پہ آمال سر انجام دیتے ہیں ان تمام چیزوں میں سے سب سے ابل چیز کیا ہے شہاد توحید و رسالت کی گواہی دینا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو اس سے پتا چلا توحید و رسالت کی اہمیت کا بن بناس کہہ رہے ہیں ہمارے اعمال میں سے سب سے عظیم عمل یہی ہے اس کے بعد کہتے ہیں انی قد اتباق ان میں تین حالتوں پہ رہا ہوں میری زندگی کے تین حالات ہیں میری زندگی کے تین درجے ہیں تین مرلے ہیں اتباک حالات فلو الحال من النار اب اپنی پہلی حالت بیان کر رہے ہیں امر بناس اپنی زندگی کی پہلی حالت کہتے ہیں لقد ری تو نہیں میں نے تحقیق اپنے آپ کو دیکھا یعنی کہ اپنے آپ کو پایا کیسے دیکھا اپنے آپ کو کس حالت میں اپنے آپ کو پایا کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے ہاں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام سے زیادہ قابل نفرت میری زندگی کا پہلا مرلہ کیا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے زیادہ کسی اور سے نفرت کسی اور سے بغض نہیں تھا یہ کون کہہ رہے ہیں امر بناس اور امر بناس کا تعلق بنی امیا سے ہے تو یہ بنی امیا کے فرد ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا پہلا مرلہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے شدید نفرت تھی میں نے کیوں وعدے کیا ہے کہ یہ بنی امیا کے ہیں کیونکہ موجودہ زمانے میں ایک فتنہ یہ بھی چل رہا ہے کہ لوگ بنی امیہ کے تمام لوگوں کے خلاف غلط قسم کی گفتگو کرتی ہیں حالانکہ بنی امیہ کے دین اسلام کے لیے بہت سے کارنامے ہیں بہت سی خدمات ہیں اور خصوصاً صحابہ کے صحابہ کرام کسی بھی قبیلے سے ہوں کسی بھی برادری سے ہوں سب ہمارے ہاں قابل احترام ہے سب سے ہم محبت کرتے ہیں اور سب ہمارے سر کا تاج ہے تو دیکھتے ہیں یمر بن آس ان کی زندگی کا پہلا مرلہ کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اپنے آپ کو اس حال میں پایا اس حال میں دیکھا کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول علیہ السلط سے بڑھ کر قابل نفرت کوئی نہیں اور نہ ہی مجھے اس بات سے زیادہ کوئی بات محبوب تھی کہ میں آپ کو پال آپ پہ قابو پال اور آپ کو قتل کر دوں. میری اس زمانے میں کے پہلے بغلے میں سب سے بڑی خواہشی ہوتی تھی کہ یہ محمد مجھے مل جائیں میں قابو پالوں اور ان کو قتل کر دوں ناود نے میں آپ پہ قابو پالوں آپ پہ قدرت پالوں اور پھر کیا کروں آپ کو قتل کر دوں اس حالت پہ فوت ہو جاتا لکن تو من احل تو میں جہنم والوں میں سے ہوتا میں جہنمی ہوتا امر بناس بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں نبی علی السلام سے بغض کی حالت میں آپ سے نفرت کے ہاتھ میں فوت ہو جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا اس کے بعد امر بن آس اپنی زندگی کا دوسرا مرلہ بیان کرتی ہے کہتے ہیں فلما جعل اللہ الاسلام قبلا و انل ہجرت تہ دم مکانہ قبلا و ان الحج یا دم ما كان ماکانہ قبلا امر <تصفح> بناس کہہ رہے ہیں بس جب اللہ تعالی نے اسلام میرے دل میں داخل کر دیا جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا تو اسلام کس نے ڈالا اللہ نے عمر بن عاص آس, اس احسان کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں اللہ کی طرف تو کہتے ہیں جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا میں نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس آیا فکول تو, تو میں نے کہا اب ست آپ اپنا دایاں ہاتھ کھولے دیا ہاتھ کشادہ دیئے بس میں آپ کی بیعت کر لوں آپ اپنا دیا ہاتھ کھولئے تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں یعنی کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں مسلمان ہو جاؤں فباست آپ نے اپنا دایا ہاتھ کشادہ کر دیا کھول دیا کالا فقبص تو عمر بن بناس کہتے ہیں تو میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اکٹھا کر لیا اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا ہاتھ کھول لے آپ نے کھول دیا جب آپ نے کھول دیا عمر بن بناس کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ بند کر لیا کالا تو آپ علیہ اصلا والسلام نے فرمایا مالا کہ عمر اے عمر تجھے کیا ہوا یہ کیا کیا ہے عمر بن کہتے ہیں قل تو میں نے کہا ان اشتارت. میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں یعنی کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن اسلام قبول کرنے کے ساتھ ایک شرط ہے میری میری شرط مان لی جائے تب اسلام قبول کروں گا ارت تو ان اشتارت. میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں بمادہ کیا شرط لگاؤ گے کل میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے اسلام قبول کروں اور میرے جرائم معاف نہ ہوں تو مجھے اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہتے میری شرط ہے کہ ایغ فر کہ مجھے معاف کر دیا جائے خالا تو آپ علیہ السلاۃ السلام نے شاہ فرمایا اما عالم تھا کیا تھی جانا نہیں ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اندر اسلام یہ دمو ماکان قبلہ کہ اسلام ساقت کر دیتا ہے گرا دیتا ہے مٹا ڈالتا ہے ماں کا نا ان جرائم کو جو اسلام سے پہلے ہوتی ہے اس حدیث کا یہی وہ ٹکڑا ہے جس کا باپ سے تعلق ہے باپ کیا تھا کہ اسلام پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے مٹا ڈالتا ہے اور یہاں پر اللہ کے سور بھی یہی کہہ رہے ہیں اما عالمتا اے امر تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے تجھے یہ اصول پتا نہیں ہے کہ اسلام پہلے گناہوں کو ختم کر دتم کر دیتا ہے مٹا ڈالتا ہے وہ ان ہجرت کا نا قبلہ اور کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہجرت بھی ہجرت سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے ایک انسان مسلمان ہے لیکن کسی ایسے کافر ملک میں رہتا ہے جہاں اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے پھر وہ کافر ملک کو چھوڑ کر کسی اسلامی ملک میں منتقل ہوتا ہے کس لیے اللہ کے لیے تو اس عمل سے کیا ہوتا ہے ہجرت سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں چاہے وہ اسلام کے حق میں کیے ہوں ہجرت سے پہلے جو گناہ کیے ہیں جتنے بھی بڑے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا ڈالتا ہے وہ انجرت اور یہ کہ ہجرت ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے سرزد ہوئے ہوتے ہیں وہ ان حج یا ہدم و ماں اور یہ کہ حج ان گناہوں کو ساخت کر دیتا ہے جو حج سے پہلے سرزد ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ تین بشارتیں دے دی آپ نے کافر مسلمان ہو جائے پہلے گناہ معاف مسلمان اللہ قرآ میں ہجرت کرے ہجرت سے پہلے کے گناہ معاف مسلمان حج کرے حج سے پہلے کے گناہ معاف لیکن یہاں پہ علماء کرام کی یہ وضاحت ہے کہ ہجرت کرنے سے کبیرا گنا تب معاف ہوں گے جب آپ توبہ کر لیں ستیہ دل سے معافی مانگ لیں ایک آدمی ہجرت کرتا ہے کافر ملک سے مسلمان ملک میں منتقل ہوتا ہے کافر ملک میں شراب بیچنے کا کام کر رہا تھا مسلمان ملک میں بھی شراب بیچنے کا کاروبار کرنے کا عزم ہے ارادہ ہے تو ہجرت سے اس کا یہ جرم معاف نہیں ہوگا کیونکہ یہ توبہ نہیں کرنا ہجرت سے اس کے کبیرا گنا تب معاف ہوں گے جب توبہ کر لے اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ آئندہ میں کبیرا گن یہ یہ کبیرہ گناہ نہیں کروں گا اور ایسی حاجی صاحب ہاتھ حاج پہ جا رہے ہیں کبیرہ گنا تب معاف ہوں گے جب اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں وعدہ کریں کہ لیا تھا کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول علی السلاۃ السلام سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا اور نہ ہی میری آنکھوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی قابل تعظیم تھا یہ ہے بنی امیہ کی محبت نبی علیہ السلاۃ والسلام سے امر بناس کی محبت نبی علی السلاۃ والسلام سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ ان صحاب کرام کی توہین کرتے ہیں جو لیٹ مسلمان ہوئے جو شروع میں نبی علی اللہ کے خلاف لڑتے رہے اور عمر بن بناس بھی انہی میں سے ایسے لوگ جو ان صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں وہ یہ زہر کرنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے تھے نہیں دل سے مسلمان ہوئے محبت کے معیار تبدیل ہو گئے محبت کے پیمانے تبدیل ہو گئے پہلے کہتے ہیں پہلے مرلے میں اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی اور اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے زیادہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں تھی اور آپ سے بڑھ کر میری نگاہوں میں کوئی قابل تعظیم نہیں تھا کہتے ہیں وما اور نہیں رکھتا تھا اس بات کہ اپنی دونوں آنکھیں آپ سے بھر لوں کیوں طاقت نہیں رکھتا تھا اجلا اللہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آنکھیں بھر کر آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں دیکھا نگاہ نیچے کر لی پھر نگاہ پڑی نیچے کر لی لیکن دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں آنکھیں بھر جائیں امر بناس کہتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکا کیوں کیا آپ سے نفرت تھی اس لیے نہیں اجلا ال آپ کی عظمت میرے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ میں جی بھر کر آپ کو دیکھ نہیں سکتا ولا اگر مجھ سے سوال کیا جائے انف کہ میں آپ کا حلیہ بیان کروں ما تو میں آپ کا کرلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھوں گا اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہولیا بیان کرو میں آپ کا ہولیا بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ جی بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں لم اکن کیونکہ میں, میں کر آپ کو دیکھتا نہیں تھا لفی ترجمہ یوں ہوگا کیونکہ میں نہیں بھرتا تھا اپنی آنکھوں کو آپ سے یعنی کہ میں آنکھیں بھر کے آپ کو دیکھتا ہی نہیں تھا تو پھر حلیہ کیسے بیان کروں آپ کا وَلَوْ مُتْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ اور اگر میں اس حالت پہ فوت ہو جاتا لَرَجَوْتُ تو مجھے امید ہے ان اَكُونَ من اَحْلِ جَنَّةِ کہ میں اہلِ جنت میں سے ہوتا یہ ہے عمر بن عاص کی آپ سے شاندار محبت اور عمر بن عاص کے دل میں نبی علیہ السلام کی عظمت اس کے بعد کہتے ہیں ماں ادری ماں حالی فیح پھر ہم کئی چیزوں کے ذمہ دار بنے ماں ادری مجھے نہیں معلوم ماں حالی میری ان چیزوں میں حالت کیا تھی یہ اب اپنا اپنی زندگی کا تیسرا مرحلہ بیان کر رہے ہیں آخری مرحلہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا پھر مجھے کئی ذمہ مل گئیں کہیں کمانڈر مقرر کیا جا رہا ہے کہیں کو اور ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اب اپنی توازو اور آجی آج کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جب ذمہ داریاں آئی میرے ہاتھ میں تو معلوم نہیں کہ میں ان ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا ہوں اللہ فطر جانتا ہے یہ ان کی توازو ہے ان کی آجی آج ہے اور حقیقت بھی ہے اس لحاظ سے کہ صحابۂ کے معصوم نہیں ہے چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں سم اشیاء. پھر ہم کئی چیزوں کے ذمہ دار بنے ماں مجھے نہیں معلوم میری ان چیزوں میں حالت کیا رہی یاد رہے صحابہ کے سے اگر چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو اس کا تذکرہ توہین ان کے انداز میں کرنا انہیں دلیل کرنے کے لیے کرنا یہ جرم ہے یہ درست نہیں ہے یہ ان نصوص کے خلاف ہے جن نصوص میں صحابہ کے کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن نصوص میں صحابہ کے کی شان اور ان کا مقام بیان کیا گیا ہے چند دن پہلے ایک صاحب کا کلپ مجھے بھیجا گیا جس میں وہ فطرانے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فطرانہ ایک سا ہونا چاہیے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ رائے پیش کی تھی کہ گندم کا آدھا سا کافی رہتا ہے جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام نے ایک سا بیان کیا ہے ایک سا تقریباً اڑھائی کلو اور جب آپ کہیں گے آدھا سا تو تقریباً سوا کلو تو وہ اپنے کلپ میں کہہ رہے تھے کہ میں کسی مسجد میں گیا تو مسجد کے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سا دینا چاہیے گندم کا آٹے کا آدھا سا دینا غلط ہے تو میں نے اس امام صاحب سے کہا کہ آپ بتائیں نا کہ یہ غلطی سب سے پہلے کس نے کی ہے یہ بدت سب سے پہلے کس نے یاد کی تھی امیر معاویہ کے نام کیوں نہیں لیتے ان کا معاملہ واضح کریں لوگوں کے سامنے اور بتائیں کہ سب سے پہلے یہ بدت جاری کرنے والے وہ ہیں صحابہ کے کے بارے میں یہ انداز جرم ہے جرم ورنہ ہم بھی بیان کرتے ہیں کسی وجہ سے کہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی کس وجہ سے ہم بیان کرتے ہیں اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں کبھی ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ اس غلطی پہ عمل نہ کریں کبھی ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ انبیاء کلام علی السلام اسلام اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے کبھی ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کی احادیث کی اہمیت وعدے ہو جائے اور ہم بتاتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنا کو فتوا دیا جو حدیث کے خلاف تھا تو دوسرے صحابی نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا ہم حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمارا مقصد صحابہ کرام کی تزلیل نہیں ہوتا ان کی توہین کرنا نہیں ہوتا ان کی گستاخی کرنا نہیں ہوتا لیکن آج اس زمانے میں کئی بدبخت پیدا ہو چکے ہیں جو صحابہ کرام کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں رسوا کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں ایسی بات کر دی تو کیا ہو گیا بھئی اگر آپ صحابی کا احترام صحابی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں تو ہر صحابی کا کرنا ہوگا امیر معاویہ کا بھی امر بن آس کا بھی مغیرہ بن چوبہ کا بھی سب کا اور اگر آپ کسی اور وجہ سے احترام کرتے ہیں تو پھر وہ صحابی ہونے کی وجہ سے احترام نہ رہا صحابی ہونے کی وجہ سے احترام کرتے ہیں تو ہر صحابی کا کرنا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں تو بہرحال یہ امر بن آس ہیں جو توازوں میں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے کئی چیزوں کی ذمہ داریاں سنبھالی اور مجھے نہیں پتا کہ ماں ان میں میری حالت کیا رہی فیدا تو جب میں فوت ہو جاؤں فلا ولا نار تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ ہو ولا نار اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی آگ ہو یعنی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ لے کر نکلو تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ ہو یعنی کہ میرا نوحہ نہ کیا جائے میرے اوپر زبان کے ساتھ رویا نہ جائے بین وغیرہ نہ کیا جائے ولا اور نہ آگ لے کر چلا جائے فی دفن تم بس جب تم مجھے دفن کر دو شن تو میرے اوپر مٹی ڈالو سم عقیم اولا قبری پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا عمر بن آس کیا کہہ رہے ہیں پھر تم میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا کیوں کھڑے رہنا یہاں پہ وضاحت نہیں ہے لیکن دیگر احادیث کے ذریعے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ کھڑا ہونا کس لیے ہوگا دعا کے لیے کہتے ہیں سما اللہ قبری پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ کتنی دیر کہتے ہیں مَا اتنی دیر رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبا کیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے کہتے ہیں میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر لگتی ہے ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں اور اس کا گوشت تقسیم کرنی ہے تو یہ کھڑے ہونا کس کام کے لیے ہے کہتے ہیں حتّا تا کہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں کیا مطلب وہی جو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے کہا ہے اس حدیث میں جس کو امام بدر وید کرتے ہیں کہ جب میت کو دفن کرو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرو کیونکہ اس سے قبر میں سوال ہوتے ہیں تو دعا کرو اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ اس کو قدم اس کو درست جواب دینے کی توفیق دے یہی کچھ کہہ رہے ہیں بن بناس کہتے ہیں تم مقیم کے کھڑے رہو قدر مات ہر جزور مقدار ایک اونٹ کو زبا کرنے کی وہ لَحْمُهَا اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کی ماں جو ہے اس کو آپ مصریہ بنا لیں گے تو تن ہر اور یقسم جو ہے مستر کے معنی میں ہو جائیں گے بہرحال تنہر کیا جائے جزور اونٹ وہ یوکسم اور تقسیم کیا جائے لہمہ اس کا گوشت حتہ یہاں تک انیسا میں مانوس ہو جاؤں بکم تمہاری وجہ سے تمہارے ساتھ وہ اندرا اور میں دیکھوں کہ, مادا بھی رسول ربی کہ کس چیز کے ساتھ میں جواب دیتا ہوں اپنے رب کے سفیروں کو اپنے رب کے کاستوں کو اپنے رب کے رسولوں کو یعنی کہ قبر میں جو فرشتے آئیں گے ان کو میں کیا جواب دیتا ہوں تو امر بنیاس کے الفاظ سے پتا چلا کہ وہ چاہتے ہیں کہ قبر کے بار کھڑے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ان دعاؤں سے وہ مانوس ہوتے رہیں اور ان دعاؤں کی وجہ سے فلسطوں کے سوالوں کا جواب دینا آسان ہو جائے اور یہ ان کی طرف سے بڑی اچھی نصیحت ہے اور اس سے پتہ چلا کہ میت کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ اس کے تدفین کے بعد ہم اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور رو رو کر اللہ سے درخواست کریں اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا اور درست جواب دینے کی توفیق دینا تو اراد کیا مراد ہے کہ میں جواب دوں اور رسول رسول کی جمع ہے کاصد سفیر اور مراد یہاں پہ کون سے رسول ہیں فرشتے کیونکہ فرشتے بھی کاصد ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جیسے نبی علی السلاط اسلام اللہ تعالی کی طرف سے رسول ہیں ایسی جبریل بھی اللہ تعالی کی طرف سے رسول ہے لیکن نبی علی السلام رسول ہیں انسانوں کی طرف اور جبریل رسول ہوتے ہیں نبیوں کی طرف اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بابا اپنے اختتام کو پہنچ جائے انبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور, اور یعنی روایت کیا ہے جناب ابو رحرا سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہو قالا کہ آپ نے کہا نفس محمد بیدی واؤ قسم کی ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے یعنی کہ اللہ تعالی کی کسم لاسما بھی اس امت میں سے کوئی میرے بارے میں نہیں سنے گا کوئی یہودی اور نہ ہی کوئی عیسائی سم یمو پھر وہ فوت ہو جائے اور اس چیز پہ ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے مگر وہ ہوگا جہنم والوں میں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں نبی علیہ السلط اسلام کیا فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سن لے کہ میں رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں میں نبی بن کر آیا ہوں پھر میرے پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے وہ جہنم میں جائے گا اس امت کا یہودی اور عیسائی اس امت سے مراد کیا ہے امت دعوت یعنی کہ وہ تمام لوگ اس سے مراد ہیں جو نبی علی السلات کے مخاطب ہیں وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے امت دعوت یعنی کہ وہ جن کو آپ دعوت دینے کے لیے آئے جن کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ آئے ایک ہوتی ہے امت ایجابت یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا آپ کا کلمہ پڑھ لیا اور وہ کون ہیں مسلمان تو آپ کی امت اجابت کون ہے مسلمان امت دعوت کون ہے سب آپ کی نبی ہونے کے بعد جو بھی زندہ ہے وہ امت دعوت میں سے تو آپ کہتے ہیں اس امت میں سے کوئی بھی میرے بارے میں سن لے یودی ہو یا عیسائی پھر وہ فوت ہو جائے اور اس چیز پہ ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی کہ قرآن اور شریعت مگر وہ ہوگا جہنم والوں میں سے اس حدیث کا باپ سے کیا تعلق ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر وہ یہودی اور عیسائی ایمان لے آئے تو پھر وہ جہنمی نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا پھر وہ جنتی ہوگا اور اس کے گزشتہ جرائم معاف ہو جائیں گے اور اگر وہ ایمان لے کر نہیں آتا اسی ہاتھ میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا بلکہ وہ کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے نام یہودیوں اور عیسائیوں کا لیا ہے سکھوں کا نام نہیں لیا ہندوؤں کا نام نہیں لیا دہائیوں کا نام نہیں لیا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کے علاوہ جو اقوام ہیں ان میں سب سے بہتر ہیں کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں تو انجیل اگر یہ نبی علی السلاط اسلام پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو جائیں تو جہنم میں جائیں گے تو دوسرے بدرجہ اولا جہنم میں جائیں گے اگر آپ پہ ایمان نہ لائیں تو ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس درس کا اختتام ہوگا اسداد کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لا يسمعو بی نہیں میرے بارے میں سنتا آہدن کوئی من حاد الاماتی اس امت میں سے یہودین یہودی و لا اور نہ ہی عیسائی سم ما پھر وہ فوت ہو جائے ولم یؤمن اور نہ ایمان لائے باللدی ارسلتو بھی اس چیت پہ جس کے ساتھ مجھے بیجا گیا ہے یعنی کہ اس قرآن پہ جس کے ساتھ مجھے بیجا گیا ہے اس شریعت پہ جس کے ساتھ مجھے بیجا گیا ہے اللہ کانا مگر وہ ہوگا من اصحاب ناری جہنم والوں میں سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ پی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے آج پہلا دن تھا اس لیے صرف چار احادیث ہم پڑھ چکے ہیں آئندہ ان رفتار تیز ہوگی اور وہ مقدمہ اور وہ تمیدی الفاظ نہیں ہوں گے جو آج تھے اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ یہ احادیث پڑھنے کی سمجھنے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے اور جو ساتھی یہ پروگرام چلا رہی ہیں اللہ ان کی محن قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين